یہ جی سبق یاد کیا ہے علاماتیں کس گیارہ علامتیں اپنے پڑھی سب کو یاد ہے اچھا ابھی پتہ چل جاتا ہے آپ سناؤ ٹھیک ہے رابطہ جمع ہو جیسے مصروف ہو جیسے قریبانی اس کے ساتھ ملی وہ فائدہ پھر جمع نہیں ہوتا جو سب جو سب جمع ہوتے ہیں اعتبار سے ہوتے ہیں جیسے کیا کر رہے ہو زارا یا زارا بولا ہاں فعال فعلو ٹھیک ہے دو مردوں نے یہ فعلا نے وہ دو مرد کرتے فعلو اور یہ فعلو نا چلو کام مطلب ہے کہ ایک ہی ہے کرنے والے دو یا دو سے زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا اسم کی علامتی ہو گئی چلو آج پڑھتے ہیں علامات فیل کی علامتیں ادھر دیکھیں میری طرف سین صوفہ اور کادر کتنے حرف ہو گئے کتنے ہو گئے تین سین صوفہ اور کادر یہ تین حرف شروع میں ہوں تو فیل ہوگا آرد سین اور صوفہ یہ شروع میں ہوں تو وہ کیا ہوگا فیر ٹھیک ہے حرف جزم شروع میں آئے حرف جزم م. جیسے لام پڑا نا آپ نے گردان م. لام یا ضرب یہ لام حرف جزم ہے حرف جزم اور بھی ہیں لام لمبا لام امر لائے نہیں حرف جزم شروع میں آئے تو وہ کیا ہوگا پیل کتنی علامتیں ہو گئیں چار قد سین اور صوفہ ٹھیک ہے اور حرف جزم یہ چار چیزیں ہیں جو شروع میں آتی ہیں سین صوفہ قد اور حرف جزم چار چیزیں فیل کے پہلے اگر آئیں گے تو وہ فیل ہوگا جس سے پہلے یہ چار چیزیں آئیں قاد سین اور صوفہ اور حرف جزم چار ہو گئی اچھا کل آٹھ ہیں آدھی ہو گئی اسم کی علامتیں گیارہ پڑی تھی نا یہ کل کتنی ہیں چار علامتیں ہیں جو شروع میں آتی ہیں قاد سین صوفہ اور حرف جزم قاد سین صوفہ اور حرفے جا جا جا یہ شروع میں آئے جس کے وہ کیا ہوگا دیر آخر میں دو علامتیں ضمیر ہو ضمیر متصل ہو جیسے زارا بت ذرب تو ذربتا ضرب نا یہ ساری متصل مطلب ساتھ ملی ہوئی ہو ضمیر ساتھ اس کے جڑی ہوئی ہو جملہ نہیں نا بات تو لفظ ہو رہی کی ہو رہی ہے نا ہاں جس لفظ کے ساتھ ضمیر ہوگی وہ لفظ کیا ہوگا وہ کلمہ فیل کہلائے گا وہ کیا ہوگا فیل فیل ضمیر ہو آخر میں تو وہ کیا ہوگا فیل, فیل اور تائے ساکن ہو آخر میں وہ بھی کیا ہوگا فیل, فیل آخر میں طائے ساکن ہو یا ضمیر ہو ضمیر آ جائے تو بھی فیل آخر میں طائے ساکن آ جائے تو بھی, بھی وہ آپ آگے پڑھتے ہیں ابھی پانچویں فصل میں امر ہو یا نہیں ہو یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ امر بھی فیل ہوتا ہے اور نہیں بھی یہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے نا فیلے امر فیلے نہیں یہ کوئی نئی بات نہیں دو باتیں نہیں آ گئی بس نہیں تائے ساکن اور ضمیر متصل ضمیر متصل یہ متصل منفصل وغیرہ یہ پانچویں فصل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر اللہ آپ نے یہ بات یاد رکھ لینی ہے بس تائے ساکن ہو آخر میں جیسے زار آباد کے آخر میں تا ساکن ہے یا پھر ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو ضمیر متصل ہو پڑھیں گے نا آپ آپ آگے چل کے متصر کے علاوہ منفصل بھی ہوتی ہے زندگی متصر مطلب ساتھ جڑی ہے منفسر مطلب الگ وہ پانچویں فصل میں پڑھیں گے آپ ان شاء وہ فیل ہوگا ابھی آپ یاد کریں حرف جزم حرف جہاں پہ حرف جزم ہم پڑھ لیں حلف کون کون جزم جو, جو حرف جزم دیتا ہے جو حرف دیتا ہے اس کو ہیں جزم جزم کا تو آپ کو پتا ہے نا حرکت کے نہ ہونے کو سکون یا جزم کہتے ہیں ہے؟ جدب آتی فیر پہ ہے ہر قسم پہ تو آتی نہیں فیر کو دے گا نا بتا تو رہا ہوں کہ جدم تو فیر پہ آتی ہے والے لفظ ہاں آخر, آخر, آخر, آخر, آخر والے لفظ پہ علم نحب میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بات جب بھی ہوگی آخری لفظ کی ہوگی آخر سے پہلے والے اتنے رفع کے بارے میں بات کدھر ہوتی ہے علم و میں پہلے لفظ سے لے کے سیکنڈ لاسٹ لفظ تک حرف تک جو اعراب ہے وہ کدھر آئے گا <سلام> علم الصرف میں علم الحب میں صرف آخری حرف کی بات ہوگی جب بھی بات ہوگی کس کی ہوگی آخری, آخری, آخری حرف, آخری حرف <سلام> کی ہوگی بات سمجھ آ گئی ہے قد سین صوفہ اور حرف جذم یہ شروع میں آئے ٹھیک ہے قاد سین صوفہ اور حرف جزم یہ شروع میں آئے ضمیر متصل ہو یا تائے ساکنہ نا آخر میں ہو ضمیر متصل ہو یا آخر میں تائے ساکنہ ہو چھ ہو گئے امر ہو یا نہیں ہو آٹھ ہو گئے آٹھ علامتیں ہیں پھر بھی پتا لگا ہے کہ نہیں مات نہیں اصل میں وہ ماتا ہے ماتا تا پر زبر ہے وہ تو وقف کی وجہ سے مات پڑا ہے انصوفہ لفظ ہے بس یہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے یہ بات میں آپ کو بتائیں گی ابھی آپ یہ دیکھیں صوفہ ایک لفظ ہے صوفہ کے بعد جو لفظ آئے گا وہ فیل ہوگا صوفہ کے بعد جو بھی آئے گا کلمہ وہ کیا ہوگا, فیل فیل فیل ہوگا فیل وہ اسم ہوگا یا حرف نہیں ہوگا وہ بھی فیل ہی ہوگا سین کے بعد آئے گا وہ بھی فیل ہی ہوگا یہ اصل کلمے کے علاوہ ہے یہ نہیں کہ آپ کے سلام علیکم شروع میں سین آ گیا نا اس کو نہیں آپ نے فیل بنا دینا اس کا تو سین اپنا ہے نا سلام کا وہ جس کا اضافی سین لگا ہوا ہو جیسے فاصا تا اب اصل میں لفظ کیا ہے تا علامہ سیاہ اب اصل لفظ ہے اس کے ساتھ اضافی سین لگایا یہ سین اضافی ہے ٹھیک ہے سین صوفہ حرف جدم شروع میں آ جائے ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہو یا آخر میں تائے ساکنہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو تو کیا ہوگا جی، جی. آگے ہے جی, دیگر. جی. دیگر. جی. آگے حرف کی علامتیں حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فیل کی کوئی علامت نہ ہوف کی علامت کیا ہے اسم اور فیل والی علامت جس میں اسم کی علامت بھی نہ ہو فیل کی بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوگا حرف تین تو چیزیں ہیں کائنات میں اسم فیل عرف اسم اور فیل کی اپنے علامتیں پڑھ لی نا اب جس میں نہ اسم والی کوئی علامت ہو نہ فیل والی کوئی علامت ہو وہ کیا ہوگا حرف ہوگا بھی اور کی دو دو وہ حرف ہے, جو جو ہے. حملہ حرف ہی ہے <تصفح> <تصفح> جی. اس کے شروع میں ہو جیسے قریب ہے کہ مارے گا ہو نمبر تین صوفہ شروع میں ہو جیسے قریب ہے کہ مارے گا ہو نمبر چار حرف جذب داخل ہو جیسے لابیا دلی نمبر پانچ زمیر متصر ہو جیسے زرابتی ہو نمبر چھ آخر طائفاتی ہو جیسے زرامات نمبر سات عمر ہو جیسے ہو نمبر آٹھ نہیں ہو جیسے لاتی علامات حرف حرف کے علامات علامت یہ ہے کہ اس میں اسموت کے علامات نہ پائی جائیں حرف مقصود نہیں ہوتا مطلب حرف کلام میں اس کو مطلوب و مقصود نہیں ہوتا اس کا اپنا ذاتی طور پر وہ ضروری نہیں ہوتا وہ صرف ربط دینے کے لیے آتا ہے اسم اور فیل کو جوڑنے کے لیے دو اسموں کو جوڑنے کے لیے ایسے کاموں کے لیے وہ آتا ہے نہیں ہوتا ہے مانا, مانا ہوتا ہے وہ آپس میں جوڑنے کا مانا دیتا ہے نا جوڑنے کے لیے آتا ہے جی پڑھے آگے ہاں محض ربت کا فائدہ دیتا ہے اب دیکھو داری زئی دار بھی اسم ہے دونوں کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال کیا زید زید دار فی درمیان میں لے آئے پتہ چلا زئی میں ہے ترجمہ ہوا ہے فی کا لیکن اصل مقصد زید اور دار کے ساتھ ہے فی صرف دونوں کو جوڑنے کے لیے آیا بتانے کے لیے کہ ان دونوں کا اپس میں تعلق کیا ہے جیسے دو جیسے اری دوسلیا قتم تو میں نے لکھا القلم کا معنی قلم اب با ساتھ گئے تو کیا پتہ چلا میں نے قلم کے ذریعے لکھا دو فیل جیسے اریدو ان اسلیا اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں اصلیا میں نماز پڑھوں اب ان درمیان میں آ اس نے بتایا میں نے میں ارادہ رکھتا ہوں ان اسلیا کہ میں نماز پڑھوں میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں اباری اس کی ترکیب کون کرے گا نہیں نا ترکیب میں اسم تو نہیں کہتے آئے مطلع مطلع نہیں جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے ثابت ان کے ثابت المحدوف نکالیں گے جار مجرور ضرور مل کر ثابتن کے متعلق ثابتن اسم فائل کا سیگا اپنے متعلق سے مل کر خبر زعید المبت اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریاں متعلق جار مجرور ضرور مل کر متعلق ہوتے ہیں کسی اسم کے یا پھر کے تو یہ ثابت کے متعلق کریں گے عبارت بن جائے گی زیدن ثابتن داری زید گھر میں ثابت ہے یا زئی دن موجود الف داری ہاں ثابتن یا موجودن کے متعلق ہوگا نا ہاں اور دار مجرور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے موجود ان کے مجرور نہیں آنا حرف جار کے بعد جو آئے گا مجرور ہی ہے جار اب سارے آپ پڑھ لیں گے نا حرف جار مجدور مل کر یہ متعلق ہوں گے ثابت ان کے یا موجود ان کے یا حادر ان کے کوئی بھی متعلق نکل آئے گا پھر یہ ثابت ان یا موجود ان یا حاضر ان یہ سیگا اپنے متعلق سے مل کے متعلق سے مل کے, سے مل کے فی دار جار مجر مل کر متعلق کیا ہے نا یہ متعلق سے مل کے یہ ہو جائے گا خبر اور زید المبت فاری خبر جملہ اسمیہ خبریاں آگے قتم بالقلم اس کی ترکیب کریں میں نے لکھا کاتابا تو نہیں ہے ادھر کتب تو ہے ہاں کتب تو فائل کتب تو پورا فیل فائل ہے نا تاش میں ضبیر جو آ گئی ہے نا تو وہ فائل ہے ضرور نہیں ادھر فعد آ گیا یہ کتاب تو کے متعلق کریں متعلق اس کے ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو یہ سمجھ لیں متعلق اس کے کرنا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو اب قلم کا تعلق کس کے ساتھ ہے لکھنے کے ساتھ پیچھے زید کا تعلق کس کے ساتھ تھا گھر میں موجود ہونے کے ساتھ موجود ہونے کے ساتھ فیر کے ساتھ نہیں نا فی تو ہرفے جا رہے گھر میں گھر میں کیا ہے زید کو گھر میں کیا ہے موجود ہے نا تو لہٰذا موجود ان کے متعلق کریں گے اب قلم کے ساتھ قلم کے ساتھ کیا لکھا ہے نا تو لہٰذا اس کو لکھنے کے متعلق کریں گے تو وہ قتم تو کے متعلق ہو گیا قتم تو فیل فائل باجار القلم مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا کتم تو کے قتم تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ متعلق اس کے کرنے جس کے کوئی سات تعلق جڑتا ہو ایم ہی نہیں تکا لگا دینا آگے ارید ان اسلیا اریدو فیل, فیل, فیل فائل, فائل میں ارادہ کرتا ہوں اریدو میں ارادہ کرتا ہوں جب اس کا فائل ظاہر نہ ہو اگر اس کا فائل ظاہر ہوتا تو پھر ہم فائل کو الگ گنتے اب فائل ظاہر نہیں ہے اس کے اندر ہی موجود ہے اریدو کا معنی انا اریدو انا, انا, انا کا معنی اس میں موجود ہے, ہے نا تو میں فائل ہوں اری دو فیل فائل میں ارادہ کرتا ہاں اسلی یہ بھی فیل فائل میں نماز پڑھوں اسلی میں نماز پڑھوں یہ بھی فیل فائل ہے یہ فیل فائل مل کر اسلیہ اسلیہ فیل فائل مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کر یہ اریدو کا مفعول بنے گا اریدو کا اُریدو میں چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں نماز پڑھنا ارید و انسلیہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میری چاہت کیا ہے میرا ارادہ کیا ہے نماز پڑھنے کا میں ارادہ کرنے والا کیا ہو جاؤں گا فائل اور فیل کیا ہوگا ارادہ کرنا فیل کیا ہوگا ارادہ کرنا. ارادہ کرنا اور مفعول کیا ہوگا جس کا ارادہ کیا گیا ہے ان یہ پورا جملہ بن کے کیا بنے گا مفعول پورا جملہ بن کے کیا بن جائے گا مفعول, مفعول. کیونکہ ارادہ جس چیز کا کیا گیا وہ مفعول اور ارادہ فیل ارادہ کرنے والا فائل ترکیب کی سمجھ آ رہی ہے ترکیب تکے سے نہیں کرنی یہ یاد رکھنی اچھی طرح سمجھ کے کرنی ہے کہ یہ کیا چیز ہے کیا بن رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ترکیب میں نہ رٹا لگانا ہے نہ تکا لگانا ہے سمجھنا ہے اس کو کیوں اسلی اس یہ تو فیل ہے نا سلح یسلی یاد اس کی اپنی نفس کرنے کی اس کو وہ کی طرح سے بنا رہے ہیں مفول کہتے ہیں کس کو ہیں جس پر کام کیا جائے اب یہاں پر کیا کام کر رہے ہو آپ یا یہاں کا کیا مانا نکال رہے دیکھو نا کہتا ہے و نو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس کی چاہت اور ارادہ یہ فیل ہے نا ارادہ کرنے والا میں وہ فائل ہے جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے وہ مفول ہوگا ربی کو بھول جاؤ ارد السلیہ کو بھول جاؤ اس کا ترجمہ دماغ میں رکھو صرف صرف کیا کرو ترجمہ دماغ میں رکھو ترجمے کو سامنے رکھ کے پھول تلاش کرو میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں عرید و نسلیہ یہ ارادہ فیل ہے ارادہ کرنا کرنے والا وہ فائل ہے کرنے والا کون ہے میں اور ادا کیا جائے وہ سیدھی سیدھی سی بات ہے ترجمے میں آپ نے پورا کر لیا اب اس کو عربی بار پر فٹ کر دو اریلو فیل فائر انسلی مفول یہی بنے گا نا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں لیکن سمجھ کر ٹکے لگا کے نہیں فیل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ بن کر خبریہ بن کر غفول ہاں اریدو کا غفول اریدو فیل اپنے فائل اور غفول سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ تو جی علامات اسم بھی آپ نے پڑھنی ہے اور علامات فیل بھی اور علامات حرف بھی اب یہ کل آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کل ان کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا نمبر تین کا اس کا ترجمہ کرو پہلے کیا بنا پتا چل جائے گا پانی لاؤ اب دیکھو ای تی میں کیا ہے لا لاؤ کون جس کو مخاطب کرا تو ای کا منع کیا بنے گا تو لا اس میں انتہائی اٹی کے اندر ہی تو ای اور فائل ای تھی کیا بنے گا فیر فائل آگے کیا ہے بل ماہ بار پھر جار ہے پکی بات اور جار کے بعد پہ ضروری آتا ہے جار مجور مل کر متعلق ہو جائے گا ایٹی کے ایٹی فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا, فیلیا, فیلیا انشائ خبریا نہیں انشائیا جملہ فیلیا انشائ بنے گا اب بل ماں کو ایٹی کے متعلق کیوں کی ہے اس لیے کہ پیچھے اور شہ کو نہیں تھی اس لیے نہیں اس لیے کہ وہ پانی پانی کے بارے میں حکم کیا لے کے پیدا پانی کو لے کے آنے کے متعلق ہی کرنا ہے نا تو متعلق اس کے کرتے ہیں جس کے ساتھ کچھ تعلق ہو ہاں ساری ترکیبیں اس طرح آگے آئیں گی بار بار ترکیبیں پھر مزید آپ کو مشق جیسے جیسے ہوگی نا اور زیادہ سمجھ آتی جائے گا لیکن ترکیب سمجھ کے کرنی ہے اگر نہ سمجھ آ رہی ہو تو اس کا پہلے اردو میں ترجمہ کر لیں عبارت کا جب آپ عبارت کا ترجمہ کر لیں گے آپ کے لیے ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی چلیں کھڑے ہو کر دہرائیں اسے سارے